قیامہ. سارا سکھ قیا مت کا لاسم بھی نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی یہ لا جو ہے زائدہ نہیں یہ لا پیچھے لگتا ہے کہ بڑے دلائل دیے ان کو مگر ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا اب میں قسم کھاتا ہوں دل قیامت کی ولا بن نفس اللہ اور پھر نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرے گا یا سب انسان کیا گمان کرتا ہے انسان کہ نہیں جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیوں کو بلا کیوں نہیں جمع کریں گے ہم کہتے اوپر اس کے کہ اس کا پور پور برابر کر لیں بنانا انگلیوں کے پور پور تک برابر کریں بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ لیے یف جا قیامت آنے سے پہلے یف جا بدکاریاں کرتا رہے یس الو ارکیام پوچھتا ہے پھر کہ قیامت کب آئے گی اس کو بتاؤ فیضا بارک بسر جب آنکھ کو چن نہ کر دے گی وہ القمر چاند کا بے نور ہو جانا اور سورج اور چاند کا کٹھا کر کے بے نور کر دینا اس دن انسان کہے گا اے نل کہاں ہے پھاکنے کی جگہ لا, لا باز بالکل کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں لا بازار سے نیل پس تک پھر رب کی طرف ہی ہوگا یہ پھر کے ٹکانہ لینا جتایا جائے گا انسان اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا یا پیچھے بھیجا ہوگا اور بلکہ انسان اپنے نفس پہ خوب اس کی بصیرت اور نگاہ داشت رکھتا ہے ولو الکا مہا زیرا اگرچہ پھینکے گا اپنے عذر بہانے کوئی بھی قبول نہیں ہوگا لا تو ہررک میں ہی ایسا وہی نہ ہلاؤ اپنی زبان کو جب ہمارا قاری جبریل پڑ رہا ہے اس لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ کہ تاکہ تم بھی جلدی جلدی اس قرآن کو یاد کر لو کیونکہ جمع کرنا آپ کے دل میں ہمارا بس ہے اس کی پڑھائی کرانی بھی ہمارے بس میں ہے لہذا جب ہم قرآن پڑھیں آپ ہماری پڑھائی کی اتباع کریں خود نہ پڑھیں ساتھ سم مہینہ لینا پھر آپ کے دل میں جمع کر کے بیان کروانا بھی ہمارے ذمے کلّا بل تو ہی بول اب پھر وہی مضمون شروع ہو گیا درمیان میں یہ کہا کہ جس طرح منتشر موتی قرآن کے کٹھے کر کے آپ کے دل میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے تو لوگوں کی بو سیدہ ہڈیاں اور منتشر اعضا ان کو کٹھے کر کے دل کے کے جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے اب پھر کہا کل تھری بول آ تم دل بھی پسند کرتے ہو کہ دنیا کی محبت ہمیں سب کچھ مل جائے آجلا وقت ضرور آخرت کا معاملہ چھوڑ دیتے ہو حالانکہ مطالبہ تو کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا پرم رہ جائے تم کہتے ہو دنیا میں ہمارا پرم رہ جائے آخرت کی خیر صلہ ہے وہاں حضرت صاحب کی برکت سے یا ان کے پھوکے سے ہم برشت میں چلے جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بے وقوف وجو ہوں یو میزن نازرا کئی چہرے اس دن چودویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے پر رونق ہوں گے الہار بحا نازرا اپنے رب کے دیکھنے کی انتظار میں ہوں گے وجو یوم یو میزن باسرا کئی چہرے اس دن باسے ٹکڑ کی طرح مرچھائے ہوئے ہوں گے فاخرا اس کو گمان ہو جائے گا کہ آج قبر توڑ عذاب ہوگا کل ایسا بلا گاتے اب قیامت کی نشانی پہلے آ رہی ہے ہاں جب پہنچ جائے گی روح اس کی ہنسلی تک تراقیا جم دم دم آ جائے گا نا اس پر جب روح اس کا پہنچے گا طرح کیا دکھ دگی پر ہنسلی پر اور اس ہو کہے گا سات والے کہیں گے وہ یار من را کوئی مادری ہے جو اس کو بچا لے لے آؤ آو کسی اور فلاح مولوی صاحب کو لے آؤ وہ بڑے تعویذ کرتا ہے بڑے پھوکے پھا کرتا ہے مشہور ہے بڑا حامی ہے وزن فراغ یقین ہو جائے گا ان کو کہ اب جدائی ہو رہی ہے اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں الطفت ساخو بھی ساکھ لپٹ جائے گی ایک پنڈلی پنڈی کے ساتھ اتنی سخت لپٹ جائے گی کہ وہ چھوٹ نہیں سکے گی اس وقت ہر کسی کو یقین ہو جا ہو گا رب کا یوم المساک آج اللہ کی طرف چل رہا ہے یہاں نہیں رہتا کوئی علاج بھی اس وقت کارگر نہیں ہوگا یا سین پڑھتے ہوں گے الٹا آخر کار کہیں گے مولوی صاحب یاسین پڑو تاکہ جلدی بیچارہ ختم ہو جائے یاسین تو ہے نا مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں زندہ آدمی کو مارنے کے لیے جلدی پڑھو جناب کہ صرف پڑھ رہا ہے وہ بکار فلا صدق ولا ص اس بے ایمان نے نہ تصدیق کی مسئلے کی ولا صلاح اور نہ اللہ کی عبادت کی عمل کیا و لیکن, گذبا لیکن اس نے جھٹلایا اوپر و اور منہ پھیر گیا عمل سے پھر اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا اولا لا ستیا نا سو تیرا او ہلاک ہو جائے تو اولا لفا فاولا پھر فتح داس تیرا ہو ہلاک ہو جائے کیا گمان کرتا ہے انسان کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ناکم الم یقفت کیا وہ نطفے کی شکل میں منی سے نہیں نکلا تھا کود کا یمنا ثم مکان اللہ کا تنخوا پھر لوتھڑا بن گیا تھا پھر اللہ نے برابر کر دیا اس کی تخلیق کو پھر بنایا اس سے زوجین مذکر مونس بنائے اب یہ سارے کام کرنے والے اللہ سے اللہ تعالیٰ سے کیا یہ مشکل ہے کہ مردوں کو زندہ کرے وہ زندہ کرے گا اور کیا قائم ہوگی